منہا خلق ناکم وفیحا نو عیدم و منہا نخری جکم تارت مخرا اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو ایک اور بار نکالیں گے ولاقد آر نہ ہو آیاتی نا کلّہ فقت اور یقیناً ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں فقت دبا اس نے جٹلایا و انکار کیا کالا کہا اجا نالی تخری جامی کا یا موسا اس نے کہا کیا تم ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تم ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اے موسا کبھی متھلی ہی ہم ضرور لے کے آئیں گے تیرے پاس اسی جیسا جادو فج البین کا مو لا نقلیف ہو نہ مکان سوا پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ اس کی ہم خلاف ورزی کریں اور نہ ہی تو ایسی جگہ پر جو کہ درمیانی ہو مساوی ہو برابر جگہ ہو دونوں کے لیے یعنی نہ ہماری ہو جگہ نہ تیری پالم اور تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں چاست کے وقت, زحا کے وقت فرعون جامع عقیدہ ہو سم عطا تو فرعون واپس لوٹا اس نے اپنے تدبیر کو جمع کیا دو پیچ اپنے جمع کیے اور پھر آیا نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو تمہاری بربادی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ہلاک کر دے گا منیف تارا اور تحقیق ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا فَتَنَازَعُ تو انہوں نے اپنے ہی معاملے میں جھگڑا کیا واسر نجوہ اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی قال انہوں نے کہا ان هذان لسحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى انہوں نے کہا کہ یقینا یہ تو جادوگر ہیں جو دونوں چاہتے ہیں کہ تم کو وہ دونوں نکال دیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے بہترین ہے اچھا ہے پس جمع کرو اپنی تدبیر کو اور پھر آؤ صف باندھ کر وَقَدْ أفلح الْيَوْمَ من افلاومن اور یقیناً وہ آدمی آج کامیاب ہو گیا جس نے غلبہ حاصل کر لیا یا جو غالب ہو گیا قال انہوں نے کہا یا موسی اے موسی اما انت تلقي و اما ان نكون اول من القى انہوں نے کہا اے موسی یا تو پھینکے یا پہلے ہم ہوں جو پھینکے قالا کہا بل القوا بلکہ تم پھینکو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى تو ان کی رسیاں اور لاٹھییاں ان کے ان کو یہ خیال دلایا جاتا تھا کہ وہ ان کے جادو کی وجہ سے چل رہی ہیں نفسی ہی موسا, تو موسا نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا کل نے کہا کا غالب ہے وہ القی مافی یمینک اور جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو پھینک تلق وہ نکل جائے گا اسے جو انہوں نے بنایا ہے انا کئی دساہر یقین جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو ایک جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے سہارا تو سجادا تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں قالوا انہوں نے کہا آمنا ہارون و موسا ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسا کے رب پر کہا آمنتم له قبل ان فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہرا یقینا یہ تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے فالا اوقیہ من خلاف۔ تو میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت سے نقل اور میں تمہیں ضرور سولی دوں گا خجور کے تنوں پر وَلَا سخت عذاب دینے میں اور زیادہ باقی رہنے والا کال انہوں نے کہا لل کا جا مین الب نات ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ولدی اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے یعنی اللہ پر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اور ان واضح دلائل پر فخری ماں انتا پس تو کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے ان تقضی تقری الحیات دنیا تو فیصلہ کرے گا صرف اسی دنیاوی زندگی میں ان نا آمنا بے ربی نہ لیا فرالانہ ہم اس رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے و ماں اکراہتانہ علیہ منصحر اور اس جادو کو بھی بخش دے کہ جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا ہے و اللہ خیرم و ابقا اور یقیناً اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لہو ربا مجرم یقیناً حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ مجرم ہو فن لہو جہنما تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے لایا مو تو فیحا والا نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا ومن یعتیہی مؤمناً قد عمل الصالحات اور جو اس کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ مؤمن ہو اور اس نے نیک آمال صالح آمال کیے ہوں فَأُولَئِكَ فا لَهُمُ الدَّرَاجَاتُ الْعُلَىٰ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بلند درجات ہیں جَنَّاتُ عَدْنٍ تجری من تَحْتِهَ الْلَنْحَار ہمیشگی کے باغات ہیں جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وذا الک جزاء من تزکا اور یہ جزاء ہے اس کی جو پاک ہوا ولقد اوحینا الی موسی اور یقینا ہم نے موسی کی طرف وحی کی ان اسری بی, بی با دی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا رات کے وقت لے کر نکل فضرب لهم طریقا فی البحر یابسا تو ان کے لئے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا دے لا تخاف درکن ولا تخشا نہ تو پکڑا جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا تو موسرا علیہ السلام اور سلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں رات کے وقت اب رات کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ جو رات کا ابتدائی حصہ ہے نا اس کو عموماً پچھلے دن کے ساتھ کاؤنٹ کیا جاتا ہے شمار کیا جاتا ہے اور جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس کو اگلے دن کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے فطری طور پر تو رات کو موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تو اس نجات کی خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے دس محرم کا یہودی تو مسلمان بھی پہلے دس محرم کا روزہ رکھتے رہے بعد میں پھر یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نو کے روزے کا اعلان کر دیا آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال نو کا روزہ رکھوں گا یعنی کہ انہوں نے اعتبار کیا رات کے آخری پہر کا اور دن اگلا شمار کیا تو نبی السلام و سرب نے رات کے پہلے پہر کا اعتبار کر کے پچھلا دن شمار کرنا شروع کر دیا لم بقی تو الا قابل منت سے آ صحیح مسلم کی حدیث اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا اتبا ہم ہی بس ان کے پیچھے لگا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ من الیمی ما تو سمندر سے انہیں اس چیز نے ڈھانپا جس نے انہیں یعنی موج نے وہ اب اللہ فرآن و قوما ہوا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ اور ماہدا اور سیدھے راستے پر وہ نہ تھا یا سیدھے راستے پر اس نے اپنی قوم کو نہ ڈالا یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل قد انجیناکم من عذوبکم یقینا ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے فوضعناکم جانب طور الایمنی اور ہم نے پہاڑ کی طور کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ کیا ہے ونزلنا علیکم المن و سلوى اور تم پر من اور سلوہ اتارا قلوب طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں ولا تتغوا فیہ اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو فی الحکم غدی تو تم پر میرا غدب اتر پڑے گا غدی فقد ہوا اور جس پر میرا غدب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا وہ انغفار تابا و آمنا وملا صالحہ سمتا اور یقیناً میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر سیدھے راستے پر چلے وما اعجلك عن قومك يا موسى اور تجھے تیری قوم سے کس چیز نے جلدی کیا ہے جلدی میں ڈالا ہے اے موسی قالا کہا ہم اولائی اعلی اثری وہ سب میرے پیچھے ہیں میرے قدموں کے نشانوں پر آ رہے ہیں وہ اجیل تو اور خوش ہو جائے کالا کہا فتنہ دیکھا ہم یقیناً ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے تیرے باد وہیری اور ان کو گمراہ کیا ہے سامری نے ہاں جی جادوگر تھا فرجع موسیٰ إلى قومه غضبانا عصفا تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غضبانا غصے سے بھرا ہوا عصفا افسوس کرتے ہوئے قالا کہا یا قوم اے میری قوم الم یعدكم ربكم وعدا حسنا کیا تمہیں تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ دیا تھا افطالا علیہم العہدو کیا تم پر مدت لمبی ہو گئی تھی؟ ام اردتم یا تم نے ارادا کیا ان یحل علیکم غضب من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے فا اخلفتم موعدی تو تم نے میرے وعدے کی خلاف پر دی کی قالوا انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدا کا بملکینا بملکینا ولیکن نا حملنا اوزارا من زینت القومی فقذفناها فقدالک القصہ میری انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف وردی نہیں کی اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کا بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا لوگوں کا زیور سونا جمع کیا نہ سونے کروں نے یہ بچڑا بنایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار تو ان کے لئے اس نے ایک بچھڑا نکالا جو ایک جسم تھا جس کے لئے گائے کی آواز تھی خوار گائے کی آواز دکارنا فَقَالُوا انہوں نے کہا هَذَا إِلَىٰ هُكُمْ وَإِلَىٰهُ مُوسَى یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے فَنَاسِی تو وہ بھول گیا اَفَلَا يَرَوْنَا اللَّهِ اَرْجِعُوا إِلَي کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف بات نہیں لوٹات ولا, ولا نفا اور ان کے لیے کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں والا من قبل اور ان کو ہارون نے اس سے قبل کہا یا قومی اے میری قوم انما تم بھی تم یقیناً آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے رب قم الرحمان اور یقینا تمہارا رب رحمان ہے فَاتَّبِعُونِ وَعَطِيعُ عَمْرِ تو تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو قالو انہوں نے کہا لَنَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِيْنَا ہم اس پر ہمیشہ مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے حتیٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى حتا کہ ہماری طرف موسیٰ واپس لوٹ آئے قالا یا حارون ما منعك اذر رأيتهم ظلو ا کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں اللہ تتبعنی کہ تو میری تو میری پیروی نہ کرے اف عصیت امری کیا تو نے میری حکم کی نافرمانی کی قالا اس نے کہا یابنا اما اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بالعيتي ولا براسي نہ تو پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل میں ڈرتا ہوں کہ تو کہے کہ تو نے جدائی ڈال دی دوری ڈال دی یا پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان ولم تر خب قولی اور میری بات کا انتظار نہ کیا قالا کہا فما خطب کا یا سام تیرا کیا معاملہ ہے یا سامری قالا اس نے کہا باسر تو بیمالم یب سوروبی میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی ف قبض من اثر رسول سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان میں سے ایک مٹھی مٹھی اٹھا لی فنا تو میں نے وہ ڈال دی وقذالک سوالت لی نفسی اور میرے دل نے اسی طرح میرے لیے خوشنما بنا دیا قال قहा فذهب بستم جا فان لک فی الحیات انت قول لا میساس تیرے لئے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہتا رہے ہاتھ نہ لگانا وانن لک موعدا لا تخلفه اور تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی تج سے خلاف ورزی ہرگز نہ کی جائے گی وندور الی الہیک الذی ظلت علیہ عاقفا اور تو دیکھ اپنے اس الہ کو جس پر تو مجاور بنا رہا لن نحرقنه ہم اس کو ضرور جلا دیں گے ثم لن نصفنه في اليم نصفا پھر ہم اسے ضرور سمندر میں بہا دیں گے بہانا انما اله حكم الله الذي لا اله الا هو يقينا تمہارا الہ وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں وسع كل شيء علما وہ ہر چیز پر وسیع ہے علم کے اعتبار سے یا اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم سے نقص من ما قد سبق اس کا ہم تجھ کو بیان کرتے, ہیں تجھ پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی خبریں جو پہلے گزر چکے وہ قدآتنا کا مل دکھ اور یقینا ہم نے تجھ کو اپنی طرف سے ذکر عطا کیا ہے من منہ جس نے اس سے اعراض کیا فَإنَّهُ يحمل يوم وہ یقینا قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا خالدینگے قیامت اور ان کے برا ہوگا قیامت کے دن بوجھ یوم فخر جس دن سور پھونکا جائے گا وہ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا کا اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے یا تخافاتوں ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے ہوں گے کہ تم تو دس دن کے سوا نہیں ٹھہرے نہ بخوبی جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں جب ان میں سے طریقے راستے کے اعتبار سے سب سے جو بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن یعنی قیامت والے دن یہ سمجھیں گے کہ ہم آٹھ دس دن ہی رہے ہیں دنیا میں تھوڑا عرصہ ہی رہے ہیں تو یہ مجرم لوگ کہ ہاں جو ہم نے زندگی گزاری ہے قیامت سے پہلے وہ تھوڑا عرصہ ہی گزاری الْجِبَالَ اور سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں فَقُلْ رَبِّ, دیجئے رب انہیں اڑا کر بکھیر گا رُحَا قَاعًا سَفْسَفَا پھر انہیں ایک چٹل میدان بنا چھوڑے گا لاتا فی ایوا جم والا امتا جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ ہی کوئی ابھری ہوئی جگہ یا اونچائی یوم یہ تبھی انار یا ہو اس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی وہ خدشہ رحمان اور آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی فلاں ہمسا تو, تو قدموں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا یا نہایت آہستہ آواز بھینک جس طرح وہ مکھی کی بھن بناٹ ہوتی اذن لا تنفع الشفاۃ اس دن نہیں نفع دے کی سفارش علام عظیم الرحمن و رضی اللہ قولا مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے یا علم مابینہ ایدی ہی خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے والا تو نبی ہی اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے وہ انت البجوہ الح اور سب چہرے اور زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے وہ قد من منحملہ ظلم اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا ومن يعمل من وهو مؤمنن فلا يخاف ولا اور جس نے سال اعمال کی اس حال میں کہ وہ ممن ہو تو وہ نہیں ڈرے گا بے انصافی سے ظلم سے اور نہ ہی حق تلفی سے وہ قدال کا انزل نہ قرآن عربیہ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے وہ شرفنافی مین البعیدی اور اس میں ہم نے ڈرانے کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ ڈریں اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَا یا ان کے لئے کوئی نصیحت وہ پیدا کر دے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ پس اللہ بڑا بلند ہے جو کہ حقیقی بادشاہ ہے وَلَا تعجل بِالْقُرْآنِ من قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْي اور قران پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی مکمل کی جائے وقر رب زدنی علم اور کہہ دے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ بڑھا دے علم میں زیادہ کر دے ولقد احدثنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما اور یقینا ہم نے عہد کیا আদম کی طرف اس سے پہلے تو وہ بھول گیا ولم نجد له عزما اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی اذ قلنا تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا فلا یوخری جنہ منل جنتی فتش وہ تم کو جنت سے نہ نکال دے تو تم مشقت میں مصیبت میں پڑ جاؤ گے ان کا اللہ تجور افیح والا تارا یقیناً تیرے لیے ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا کہ آدم و اے آدم الجرا تلخل ملک کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتا دوں جو کہ پرانی نہ ہو فا کالا منہا تو ان دونوں نے اس میں سے کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں وَتَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِلْ جَنَّةِ اور وہ دونوں اپنے آب پر جنت کے پتے چپکانے لگے وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بھٹک گیا سمجتباه ربوہ فیر اس کو اس کے ربی نے چنا فتاب علیہ اس پر توجہ فرمائی وحدا اور اس کو ہدایت دی قالہ بیطا منھا جميعا کہا تم اتر جاؤ اس سے دونوں بعدکم لبعدن عدف تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے فاما فا اتینکم منی ھدا تو جب تم پر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے فمن تبع ھدا یا فلا یضل ولا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا فمن آرادہ عن فکری اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإنَّ لَهُ <دنکا> تو یقین اس کے لیے تنگ زندگی ہے تنگ گزران ہے اور کو کے اعمى وقد كنت اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا کالا کہ کا آیات ہوں نا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات نشانیاں آئیں۔ فان سیتہ تو تو نے بھول گیا وقذالک الیوم تنسى اسی طرح تو آج بھلایا جائے گا وقذالک نجی من اصرفا اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزرے ولم یؤمن بآیات ربه اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے ولا عذاب الاخرتی اشد وابقا اور یقینا اخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے افلم يَحْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ کیا ہم نے انہیں اس, با... کیا انہیں اس بات کی رہنوائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے قبل کتنے ہی زمانے حلاق کیے يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِهِمْ جو اپنے رہنے کی جگہوں میں چلتے تھے اِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِ النُّهَا یقین ان اس میں عقل والوں کے لئے ہیں۔ وَلَوْ لَا سبقت ربک اور اگر کوئی کلما سبکت نہ لے گیا ہوتا تیرے رب کی طرف سے لاکان تو چمٹنے والا عذاب ہوتا اور ایک مقررہ مدت یعنی کہ ایک مقررہ مدت اگر اور اللہ تعالی کی طرف سے جو بات ہے یہ دونوں سبقت نہ لے جاتے یہ دونوں چیزیں پہلے سے طے نہ ہوتیں تو لکان علی زامن تو چمٹا رہنے والا عذاب نازل ہوتا فسبر علاما یقولونا پس جو وہ بات کہتے ہیں اس پر صبر کر وہ سبح بحمد ربک اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورج کے طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے پہلے امن اناء الليل فسبح اور رات کے اطراف میں تسبیح کر اطراف نہاری اور دن کی اطراف میں اللہ اللہ کا تاکہ تو راضی ہو جائے ہاں سورج طلوع و... <خخ> ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہاں جی ولامن کا ربی کا خیر اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کے زینت کے طور پر دی ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے وہ امر اہلا کب اسخولا و قبر اہلیہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ لا نسل آلو کا رزقہ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے نہ ہم ہی تجھے دیتے ہیں وہ لاقب تقوا اور اچھا انجام تقوے کا ہے وقال انہوں نے کہا لو لا نا بھی آیا تم ربی وہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا اوالم عتی بھائی یہ تو معاف شخل کیا ان کے پاس واضح دلیلیں نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں ہیں ولو من قبلی ہی اور اگر ہم واقعی ہی انہیں اس سے پہلے کسی آداب کے ذریعے ہلاک کر دیتے لکالو تو کہتے ربا نالسل رسولا تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا فنتیات من قبل ان دل و تو ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں قل کہہ دیجیے کل مترب سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں ہر ایک منتظر ہے سو تم انتظار کرو فستعلمونا تو ان قریب تم جان لو گے من اصحاب من احتدا کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہے جس نے ہدایت پائی اذکار ہیں آج صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہی ذکر مراد ہیں